اور اپنی بیویوں کے ساتھ احسن طریقے سے سلوک کرو اور اگر تمہیں ان کی کوئی بات بری لگے تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی بات بری لگے اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے بہت خیر رکھی ہو محترم بھائیو والدین کے حقوق اس کے بعد کامند کے حقوق ان کا بیان ہو چکا آج ہم دیکھیں گے کہ اللہ تبارہ کا وطارہ نے اس عورت کو کون سے حقوق دیے ہیں روٹین میں کراچی میں تو عورت کے حقوق بہت کم پامال کیے جاتے ہیں لیکن بہرحال زیادتی ہر طرف موجود ہے اللہ تبارک کا وارہ نے عورت کو حقوق دیے ان کو محفوظ کیا ہے اسلام سے پہلے عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا عورت وہ کہتے تھے کہ یہ نہ کچھ کما کر لاتی ہے اور نہ لڑائی کر سکتی ہے اس لیے اس کا وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اس کو مال اپنا بنانا اپنے والد والدہ بھائیوں کا اس کی وراثت کا حصہ دار بننا اس کا مستحق نہیں سمجھا جاتا تھا اسلام نے آ کر اس کو مختلف قسم کے حقوق دیے یورپ میں فرانس میں دو ایک صدیوں کی بات ہے کہ انہوں نے قانون پاس کیا کہ عورت مال کی مالک بن سکتی ہے یا اپنا اکاؤنٹ کھول سکتی ہے ورنہ یورپ میں شدید قسم کے عورت کے حقوق پامال کیے جاتے تھے آج کل جو عورت کو آزادی وہاں نظر آتی ہے یہ اس کو پامال کرنے کے لیے نظر آتی ہے دینے کے لیے نہیں عورت آج بھی وہاں مظلوم ہے اگر آج یورپ کی عورت کو معلوم ہو جائے کہ اس کو اسلام نے کتنے حقوق دیے ہیں تو وہ مسلمان ہو جائے بظاہر آزادی دے کر اس کو پامال کیا جاتا ہے اس کی عزت اس کی عفت ختم ہو جاتی ہے وہ گلی کا کچرا کچرا کنڈی کا حصہ بن جاتی ہے چار دن جوانی کے عزت بیچ کر گزارا کرتی ہے اور جیسے جوانی گزرتی ہے اس کو پھر بڈھا خانے میں جا کر جمع کرا دیتے ہیں اسلام نے عورت کو ماں کا درجہ دیا بہن کا درجہ دیا بیوی کا مقام دیا عفت ماں بیٹی کا مقام دیا اور فرما و عاشر بالمعروف عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے اچھے طریقے سے زندگی گزارو فین کرے اگر تمہیں وہ ناپسند آئے فاصا ان تک رہو شیع او ایجال اللہ حفیح تو اپنی عقل کو عقل کو کول نہ سمجھو اپنے عقل کو معیار نہ بناؤ اپنے عقل کو کسوٹی نہ بناؤ اس پر سب چیزوں کو مت تو بلکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں ناپسند ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ تیرے لیے فائدہ مند ہو اور اس میں اللہ نے تیرے لیے بہت زیادہ فائدہ رکھا ہوا ایک ماں باپ کی اولاد ان کی طبیعت آپس میں مختلف ہوتی ہے آپ اپنے گھروں میں مشاہدہ کر لیں ایک ماں باپ کی اولاد ہے ان کی طبیعتیں مختلف ہیں ایک کو ایک چیز پسند آتی ہے دوسرے کو پسند نہیں آتی ایک بیٹا بہت نیک ہے دوسرا بہت ہی بد ہے ماں باپ ایک ہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا نافرمان ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ ان کا یہ بیٹا ابراہیم کتنا نیک ہے یوخری الحئی امن المیت یوخری المیت امن الحائی اللہ زندوں سے مردہ اور مردوں سے زندہ نکالتا ہے اگر ایک والدین کی اولاد ان کی طبیعتیں ایک گھر میں پلنے والے ایک معیشت کے ساتھ رہنے والے ایک ماں کی پرورش میں رہنے والے ان کی طبیعتیں آپس میں نہیں ملتی تو وہ عورت جس کو تم لے کر آئے ہو وہ تیرے ساتھ سو فیصد موافق کیسے ہو سکتی ہے لا لامحلہ اس کی طبیعت بھی وہ بہت ہی نیک بھی ہو وہ اپنے آپ کو مار کر کے اپنے نفس کو کچل کر کے تیری موافقت کرنے کی کوشش بھی کرے تو لامحالہ کچھ نہ کچھ ایسا بچ جائے گا جو تجھے اچھا نہیں لگے گا وہ اپنے آپ کو بہت اچھا بنا کر پیش کرے جب تیرا معیار ہی کچھ اور ہوگا تو وہ اچھی کیسے بن سکتی ہے اس لیے کہا کہ سو فیصد تیرے دماغ کے مطابق ہو جائے یہ ہو نہیں سکتا تو پھر کیا ہوگا پھر تو کوئی شادی کرے ہی نہ شادیاں بھی کرنی پڑیں گی گھر میں بسانا بھی پڑے گا گھر کو اگر گلزار بنانا ہے تو اس کا طریقہ فرمایا فاصا ان تک رہو شعی ان وجال اللہ حفیح خیر ان کثیرہ آپ کو جو چیز ناپسند ہے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ نے تیرے لیے اس میں کوئی خیر رکھی ہو کچھ برداشت کرو عورت اپنے گھر میں مختلف ماحول میں پلی ہوئی آتی ہے والدین بچوں کے نخرے برداشت کرتے ہیں یہاں آ کر کے ہو سکتا ہے اس کے نخرے پورے نہ کیے جائیں اس کو بھی برداشت کرنا پڑتا ہے سٹوڈنٹ جا کر ہاسٹل میں رہتے ہیں طرح طرح کے لوگ وہاں ہوتے ہیں ہر ایک کو ایک کو لائٹ میں سونا پسند ہے ایک کو اندھیرے میں سونا پسند ہے اگر لائٹ جلے گی تو دوسرے کو برداشت کرنا پڑے گا اگر لائٹ بجھے گی تو اس کو برداشت کرنا پڑے گا جب دو لوگ چار لوگ اکٹھے ہوتے ہیں تو برداشت کے بغیر گزارا نہیں ہوتا فرما لائے امن مؤمن و منہ کوئی مومن مرد کسی عورت سے اپنی بیوی سے دل برداشتہ نہ ہو ان کار ہاں مینہا اگر اس کے کسی ایک کام کو ایک بات کو ناپسند کرتا ہے تو پھر کوئی اور خوبی اس میں ہوگی اگر ایک اس میں تیرے نزدیک خامی ہے تو اس میں کوئی اور دو خوبیاں بھی دو ہوں گی نا اللہ تبارہ کا بالہ نے کسی کو خوبیوں سے خالی نہیں رکھا اگر کسی کی آنکھیں کام نہیں کرتی تو اس کا دماغ زیادہ کام کرتا ہے کوئی زبان سے گونگا ہے تو بہت زیادہ چراغ ہے بہت زیادہ ذہین ہے کسی کی ٹانگ کمزور ہے تو بازو زیادہ مضبوط ہیں کسی کو سکول کالج کی تعلیم سمجھ نہیں آتی تو کسی اور مہارت میں بہت تیز ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ کسی انسان کو محروم رکھا ہے نہ کسی زمین کے ٹکڑے کو محروم رکھا ہے کسی میں گل گلزار اگتے ہیں تو صحراؤں میں اللہ تعالی نے معدن رکھے ہیں تو اگر آپ کو اس کی کوئی اچھی چیز کوئی کوئی ایسی چیز جو آپ کو اچھی نہیں لگتی تو کتنی ایسی ہوں گی جو اچھی بھی ہوں گی گزارا کرنا پڑے گا اور یہ حدیثیں برداشت والی حدیثیں غصہ پی جانے والی آیات احادیث یہ ایک تربیت کا حصہ ہے خاص طور سے جس کی ایک سے زیادہ شادیوں ہوں اس میں یہ زیادہ چیز پیدا ہوتی ہے اور یہ تجربے سے سیکھنے کی چیز ہے صرف پڑھنے سے سمجھ نہیں آتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ صدیقہ کے گھر ہیں رضی اللہ عنہا دوسری بیوی نے کھانا بھیج دیا ان کو غصہ آ گیا کہ میرے گھر میں آپ ہیں تو کیا میں کھانا نہیں دے سکتی ہاتھ مارا غصے میں کھانا گر گیا پیالہ ٹوٹ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے حلیم اور بردبار ہیں ہم جیسا کوئی ہوتا تو دو ایک لگا دیتا اتنے حلیم اور بردبار ہیں کہا عائشہ اپنا پیالہ دو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا پیالہ لیا ہاتھ مبارک سے سالن اٹھا کر کے اس میں ڈال کر واپس کر دیا اور کہا جو تو نے توڑا ہے یہ تیرا ہے اور وہاں کوئی, کوئی انس بن مالک جیسے کوئی اور ہوں گے کوئی خدمت گزار تو کہا غارت ام غارت امکم امکم پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اس کو غیرت آ گئی تھی اس کا عذر پیش کیا اس غیرت کی وجہ سے انہوں نے ایسا کر دیا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایسا اخلاق کہاں سے لاؤ گے یہ <تصفيق> بات درست ہے کہ رب عد دل الجلال نے قرآن حکیم میں عورت کی اصلاح کا جو پروسیس بیان کیا ہے ان کو نصیحت کرو نسل مزاج <عارض> اور بستر الگ کر لو ودر اگر اس سے بھی سمجھ نہ آئے تو تھوڑی پٹائی کر کے دیکھ لو لیکن اس کا معنی یہ نہیں کہ پٹائی ایسی ہو جو شدید ہو ہلکی پھلکی عورت نازک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے عورتیں بھی اس قافلے میں تھیں تو کافلے کو ہدی خاں لے کر جاتا تھا ہدی خان کون ہوتا ہے ترانہ پڑتا تھا عربی زبان میں سریلی آواز سے اونٹ سریلی آواز سے مگن ہو کر تیز چلتا تھا اونٹ کو تیز چلانے کے لیے ڈنڈا مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو سریلی آواز میں ترانہ سناؤ یہ تیز بھاگتا ہے اس نے سریلی آواز میں ترانہ سنایا اونٹ تیز چلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں روی دن, دن یا انجش سو کو قبل قواریر انجشاہ آہستہ چلاؤ دیکھتے نہیں ہو کہ تیرے سواریوں کی سواریاں شیشے ہیں کانچ ہے ٹوٹ جائے گا عورتوں کو کانچ کے ساتھ تشبیح دی یہ ٹوٹ جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ غصہ نافذ کرنے پر قادر ہو پھر نہ کرے رب ربۃ الجلال اس کو قیامت والے دن انعام دے گا انعام کیا دے گا اللہ فرمائے گا سب کو جو میں ہریں دوں گا وہی وہ لیں گے اور آپ کو سب سے پہلے اختیار کرنے کی اجازت ہے آپ لے لو جو آپ کو پسند ہے اور جو باقی بچیں گے وہ لوگوں کو ملیں گے پھر عورت ذات کمزور صنف نازک اس پر بہادری کے جوہر دکھانا یہ کہاں کی بہادری ہے اگر تو بہادر ہے تو آپ نے جیسا کوئی بہادر تلاش کر پھر دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے معلوم ہوا کہ تم میں کچھ لوگ اپنی بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں یاد رکھو وہ تم میں اچھے لوگ نہیں ہیں لے سو وہ تم میں سے اچھے لوگ نہیں ہیں جو بیویوں کی پٹائی کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وقت میں نو بیویاں رہیں آپ نے کبھی کسی بیوی کی پٹائی نہیں کی فرمایا خیال کم خیال کم لیا لے وہ آنا خیر حکم لیاہلی تم میں اگر مجھ سے پوچھو کہ اچھے لوگ کون ہیں اگر مجھ سے فیصلہ کروانا ہے کہ اچھے کون ہیں برے کون ہیں تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بیوی بی کے حق میں اچھا ہے وہ میرے نزدیک اچھا ہے جو بیوی بی کے لیے برا خامد ہے وہ میرے نزدیک برا انسان لیکن یہاں عورتوں کو بھی تھوڑا اللہ کا خوف چاہیے ساری عمر نیکی کرتے رہو اگر ایک نخرہ پورا نہ کیا تو بولے میں نے تیرے گھر خیر دیکھی نہیں یہ میں اپنے تجربے نہیں بیان کر رہا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیان کر رہا ہوں فرمایا میں نے جہنم دیکھی اس میں عورتیں زیادہ تھیں پوچھا وجہ کیا ہے سن نبی داؤد اور دوسری کتابوں میں ہے فرمایا تکفرن العشیر و اللعن تم خاص کی ناشکری کرتی ہو اور لان تان گالی گلوچ زیادہ کرتی ہو فرمایا ان دو وجوہات کی وجہ سے تمہاری تعداد جہنم میں زیادہ تھا کہا جہاں تک خاون کی نہ کی بات ہے تو ساری زندگی اس کے ساتھ خیر کرتا رہے اگر کہیں آ کر کے اس نے مطالبہ پورا نہیں کیا تو کہتی ہے کہ میں نے تیرے گھر میں کبھی سکھ اور خیر دیکھی نہیں سارے کے سارے پر پانی پھیر دیتی ہے نہ شکری کرتی ہے اور اللہ نے خاون کا اتنا حق رکھا ہے اس کی نہ شکریہ اس نے کی اللہ کی نہیں اس کی نے شکری کی ہے ربعت الجلال نے اس کو اپنی نے شکری قرار دیا اور اس پر سزا یہ دی کہ عورتوں کی تعداد زیادہ جہن میں تھی الحمب اللہ تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ قدر دانی کریں یہ ان کو آگ سے بھی بات بچائے گی اور گھر کو بھی کریں خاون کے مال میں اسراف نہ کریں زیادتی نہ کریں ضروریات کو پورا کریں یہ دنیا جنت نہیں یہ دنیا قید خانہ ہے اس میں گزارا چلانا ہی مومن کی بات ہے تو یہ فرمان آپ کا کہ تم میں جو عورت کے لیے بیوی بی کے لیے اچھا ہے وہ میرے نزدیک اچھا ہے جو بیوی بی کے لیے برا ہے وہ میرے نزدیک برا ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جو سارے نخرے پورے نہ کرتا ہو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک برا ہے یہ معنی نہیں جو اللہ تعالی نے ان کو حقوق دیے ہیں وہ ان کے پورے کرتا رہے اب اگر وہ ناشکری کرتی ہے تو وہ جانے اس کا رب جانے اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خبردار میں تمہیں اپنی بیویوں کے بارے میں اچھا سلوک کرنے کی وسیعت کرتا ہوں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسلی سے پیدا کیا ہے حضرت آزم علیہ السلام کی پسلی سے حضرت ہوا نکلی تھی وہ اوپر والی پسلی سے نکلی تھی اور سب سے تیڑھی پسلی اوپر والی پسلی ہوتی ہے یہ اور پسلی کی طرح ٹیڑی ہے اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے توڑ بیٹھو گے اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو تو یہ تیڑھی رہے گی اور تم فائدہ اٹھاتے رہو سیدھی نہیں ہوگی اب جس کمپنی نے بنائی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے جس کمپنی کی وہ پروڈکٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ سیدھی نہیں ہوگی اب اگر تو کہیں تو تیری بات اور رب کی بات کے خلاف ہوئی جس نے بنائی ہے اس نے تیڑھی بنائی ہے اور تو سیدھا کرنے نکلا ہے کیسے کر سکتا ہے سوائے گھر کو جہنم بنانے کے سوائے اس کو توڑنے کے اور کچھ نہیں کر سکتا فطرتیں نہیں بدلا کرتی کچھ آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کچھ اس کو برداشت کرنا پڑے گا انالیس کرو تجزیہ کرو موازنہ کرو تول کر دیکھو اگر فوائد نقصانات سے زیادہ ہے تو گزارا چلاتے رہو اور جب نقصانات فوائد سے زیادہ ہو جائیں تو پھر تو ٹوٹا ہی کرتی ہیں اور بیویاں بی اللہ کا خوف کریں وہ اپنے فوائد کو اپنی کمزوریوں سے زیادہ رکھیں تاکہ ان کے گھر بس سکیں اسلام نے عورت کی ایک صفت اس کو اچھا کہ ارمون المستنات المومنات الغافلات وہ لوگ جو پاک باز مومن اور غافل عورتوں پر تحفت لگاتے ہیں ان پر رب کی لانت ہے اللہ تعالیٰ نے پاک باز ہونا مومن ہونا اور غافل ہونا یہ اچھی عورت کی صفات بیان فرمائیں غافل ہونا کیا ہے چالاک نہ ہو ہوشیار نہ ہو بندے بیچ خانی نہ ہو سادہ سی ہو جو دے دیا راضی ہو جانے والی ہو اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی صفت بیان کیا ہے اور لاڈ منہ کالے کے تعلیمی سسٹم میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ یہ بچیوں کو چلاک بناتا ہے کم از کم یہ ہے گھر سے نکلتی ہے جا کر کے سکول میں کالج میں اور کچھ نہ ہو اس میں اور کوئی خامی نہ ہو کم از کم اس میں خامی یہ پیدا کر دیتا ہے کہ وہ چالاک بہت ہو جاتی سادگی ختم ہو جاتی ہے اور پھر تھوڑا پڑھ لے تو اور بڑی مصیبت اور اگر جاب کر لے تو اس سے بڑی مصیبت جب عورت کے سامنے آٹھ دس آپشن کھلے ہوتے ہیں ایک آپشن ہے کہ خاون کے ساتھ رہنا ہے ایک یہ ہے کہ میں جاب کر سکتی ہوں ایک یہ ہے کہ میں پڑھا سکتی ہوں ایک یہ ہے کہ میں کہیں ریسیپشن پر بیٹھ سکتی ہوں تو وہ کہاں بسے گی وہ تو ہر وقت تولتی رہے گی سوچتی رہے گی کہ مجھے رہنا نہیں رہنا بسے گی وہ جو کشتیاں جلا کر آئے گی کہ بس میرے والدین نے اس کو میرا مالک بنا دیا اب یہ میرا ہے مجھے اس کے گھر ہر صورت میں رہنا ہے وہ بسے گی اور آج طلاق کی شرح کی کثرت اس کی وجہ یہ ان کے تعلیمی نظام کی ہے پروفیشنل ڈگریاں لا لا کر روزانہ صبح صبح اٹھا کر بڑی بڑی گاڑیاں بھر بھر کر جاتی ہیں اور یہ پروسس ہوتا ہے روزانہ اور ان عورتوں کو برباد کیا جاتا ہے گھروں سے نکال کر اللہ علیہ ہم استوسب خبردار میں تمہیں عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیتا ہوں وصیت کرتا ہوں ان کو پسلی سے بنایا گیا ہے سب سے ٹیڑھی پسلی اوپر والی ہوتی ہے یہ اوپر والی پسلی سے بنی ہے انہبتا تو کیم ہو کثرتا ہوں اگر تو اس کو سیدھا کرنے نکلو گے توڑ بیٹھو گے اور اگر فائدہ اٹھانا چاہو گے تو یہ ٹیڑی ہی رہے گی اور تم فائدہ اٹھاتے رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا تو یہ کہ اس کے ساتھ خیر خواہ کا حکم دیا وہ سب کچھ چھوڑ کر کے تیرے پاس آ گئی ہے اب تو اس کے ساتھ خیر خواہ کر اور اگر بیوی ہے تو بیوی ہے اگر بچے کی ماں ہو گئی تو بیٹے کی ماں بھی بن گئی آپ کے بیٹے کی ماں ہے ڈبل رشتہ ہو گیا بہت فائدے کی بات ہے خاندانی سسٹم ہمارے جو چلتے ہیں کہ ابا نے بیٹے کی شادی کی تو وہ بھی گھر میں رہ رہا ہے ایک جگہ کھانا پکتا ہے بڑی برکات ہیں لیکن بس اوقات الٹا نقصان بھی ہو جاتا ہے بس اوقات عورتیں مائیں بہو کو سوتن سمجھنے لگ جاتی ہیں اور بس اوقات بہو اپنی ساس کو سوتن سمجھنے لگ جاتی ہے وہ اس کی شکایت کرتی ہے اس کی شکایت کرتی ہے اور خوات دونوں کے بیچ میں سینڈوچ بن کر رہ جاتا ہے وہ ادھر سے کھینچتی ہے ادھر سے کھینچتی اس کی شکایت کرتی ہے اس کی شکایت کرتی ہے اور ایسی حالت میں ہمارے معاشرے میں دیکھو عرب کے معاشرے میں تو پہلے دن ہی وہ آتی ہے اپنے گھر میں آتی ہے سسر کے گھر نہیں جاتی یہ غیر اسلامی نہیں ہے اگرچہ ایک گھر میں رہنا زیادہ برکات کا باعث ہے الگ جانا یہ غیر اسلامی نہیں اب وہ لڑکا بے چارہ ادھر ہم درس دیتے ہیں ماں کی خدمت کے ان کے سامنے اف نہیں کہنا ادھر یہ کہتی ہے کہ اگر مجھے رکھنا ہے تو مجھے کچن الگ چاہیے مجھے باتھ روم الگ چاہیے مجھے کمرہ الگ چاہیے جاؤں تو کدھر جاؤں اس چھوٹی سی بات سے کتنے لڑکے طلاق دے دیتے غلط بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں یہاں تو ماں اور بیوی کا معاملہ ہے وہاں تو بیوی بیوی کا معاملہ تھا سب کا کچن الگ تھا ہر ایک اپنا پکا کر کھاتی تھی عورت کا حق ہے وہ اپنا دل چاہے کچھ پکا لے اس کا بات اس کا کچن بھلے گھر ایک ہو الگ ہونا یہ اس کا حق ہے اس وجہ سے عورت کو طلاق دینا بہت بڑی زیادتی کی بات اور یہ والدین کی نافرمانی نہیں ہے یہ والدین کی گستا ہی نہیں ہے ان کو سمجھاؤ ان کو بھی سمجھاؤ اس کو بھی سمجھاؤ اللہ تبارک کا وطالہ اس میں برکت عطا فرمائے جس طرح ہم نے بیان کیا تھا کہ عورت سے استفادہ کرنا خاون کا حق ہے وہ بلائے تو جو نہیں آتی اس پر ساری رات اللہ کے فرشتے لہانت کرتے رہتے ہیں ایسے ہی اس کے مقابلے میں اللہ تبارک کا وطالہ نے اس عورت کو بھی حق دیا کہ اپنے خاون سے استفادہ کریں یہ ایک انسان کی فطرت کا حصہ ہے جیسے بھوک لگنا پیاس لگنا انسان کی فطرت کا حصہ ہے غریب ہو امیر ہو نیک ہو بد ہو سب کو بھوک لگتی ہے ایسے سب کو شادی کی حاجت ہوتی ہے یہ نہ کسی کی خوبی ہے نہ کسی کی خامی تو اس میں اگرچہ خاون کا ہاتھ اوپر ہے لیکن عورت کا بھی اللہ نے حق رکھا ہے شادی کر لی اور جناب چلا گیا امریکہ پانچ سال کے لیے اللہ تعالیٰ اس کی اجازت نہیں دیتا وہ بھی انسان ہے اس کی بھی فطرت کے تقاضے ہیں قطع اللہ اس کی اجازت نہیں دیتا کوئی آدمی قسم اٹھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا قرآن حکیم اس کو پابند کرتا ہے للینس تربس و بات آشور جو آدمی اس طرح کی قسم اٹھاتا ہے چار مہینے کے بعد اس کو پکڑا جائے گا یا اپنی قسم کا کفھارا دو یا اس کو طلاق دو اس طرح معلق کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا چار مہینے اور یہاں چار سال گزر جاتے ہیں دس دس سال گزر جاتے ہیں علاد بلّہ پھر کیا ہوتا ہے پھر فلو اپنے راستے خود تلاش کرتا ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی شکایات عام ہوتی چلی جا رہی ہیں رب کعبہ کی قسم ہے یہ اسلام نہیں یہ کفر کا نظام تمہیں اس کی روٹی کی فکر ہے نہ اس کے عقیدہ کی فکر ہے نہ اس کی عزت کی حفاظت کی فکر ہے نہ اپنے بچوں کی تربیت کی فکر ہے بس پیٹ میں روٹی کی صرف فکر ہے یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں آپ کسی بلی کے بچے کو ہاتھ لگا کر دیکھو آ کر کے حفاظت کرے گی اس کی روٹی بھی کھلاتی ہے وہ دودھ بھی پلاتی ہے حفاظت بھی کرتی ہے اور یہ انسان ہو کر صرف اس کو روٹی کی بات آتی ہے اور کچھ بھی نہیں سمجھ آتی کتنی غلط بات تو اللہ تبارہ کا و تعالیٰ نے یہ حق عورت کو بھی دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باعث آجر کہا ہے کسی نے سوال کیا وہ اپنی خواہش پوری کرے تو اجر کس چیز کا فرمایا اگر وہ حرام طریقے سے خواہش پوری کرتا اس کو گناہ ملتا ایسے ہی اس کو جب وہ حلال طریقے سے پوری کرے گا اللہ اس کو اس کا بھی اجرتا فرمائے معاشرے کی بندن کی وجہ سے وہ بیچاری چپ رہتی ہے وہ خوان چلا گیا کئی کئی کہ سال کے لیے چلا گیا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا روکھی کھا لو سوکھی کھا لو اللہ سب کو روٹی دیتا ہے محنت کرو لیکن یہ بات کا طے طور پر درست نہیں کہ آپ ان کو چھوڑ کے کئی کئی سالوں کے لیے چلے جاؤ ایسے واقعات پیچھے ان کی اخلاقی بیماریاں پیدا ہو جانا پیچھے ان کے عقیدہ برباد ہو جانا میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں بیس سال باہر رہا پیسے بھیجتا رہا جب اس کی بچی جوان ہو گئی اس کی شادی کرنے کے لیے آیا رشتہ طے ہو گیا معلوم ہوا سارا خاندان کا ہو چکا ہے گھر بھی اسی کے نام تھا عورت کے وہ گھر سمیت لے کر فرار ہو گئی بچوں کو اور قادیانی ہو چکی تھی عقیدہ عمل تربیت ہر لحاظ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کا نگران بنایا ہے آپ کو ان کی تمام چیزوں کو دیکھنا ہے صرف روٹی نہیں دیکھنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب چھوڑیاں بنائیں تو مشورہ کیا مشورہ کر کے چار مہینے سے زیادہ کوئی نوجوان کوئی فوجی چھونی میں نہیں رہتا تھا چار مہینے کے بعد گھر چکر ضرور لگاتا تھا یہ طریقہ رکھا تھا یوں وہ اپنے قوم کی نبل پر ہاتھ رکھتے تھے ان کی ہر قسم کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے جیسے ہی اسلام کے قاعدے ضابطے کی خلاف ورزی کی جائے گی وہ فلو اپنا راستہ خود نکالے گا پھر آپ دیکھ لو کہ چھونیوں میں کیا ہوتا ہے اور گھروں میں اور معاشرے میں کیا ہوتا ہے اسی طرح اسلام نے عورت کے لیے روٹی کپڑا اور مکان کا حق رکھا ہے روٹی کپڑا اور مکان کا حق رکھا ہے آخری خطبہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پر لازم ہے کہ ان کی روٹی پوری کرو ان کے کپڑے پورے کرو اور روٹی سے مراد گندم ہے اور کپڑے سے مراد ان سلا کپڑا ہے اس کو سینا دھونا یہ عورت کا کام ہے اس کو پیسنا پکانا یہ عورت کا کام ہے خامد اگر اتنا پورا کرتا ہے تو اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا اور اگر وہ اس کو پیس کے لا دیتا ہے اگر کپڑے سلوا کر دے دیتا ہے اگر وہ گیس کا انتظام کر دیتا ہے اگر وہ پانی کا انتظام کر دیتا ہے تو یہ اس کی مہربانی ہے اور آگے بڑھتے چلے جاؤ پکانے والی خدمت گزار لا کر دے دیتا ہے یہ اور اس کی مہربانی ہے دھونے والی خدمت گزار لا دیتا ہے یہ اور اس کی مہربانی ہے لیکن اگر وہ خالی کپڑا انسلا لا دے خالی گندم لا دے تو اس کو اللہ کی طرف سے اس نے حق پورا کر دیا اس کو ظالم نہیں کہا جا سکتا یہ ساری خدمات اس کی اضافی ہیں جس طرح وہ اس طرح کی خدمات پیش کرتا ہے ایسے عورت بھی کئی ایسی باتیں کئی ایسے کام اس کے بھائیوں کے کپڑے اس کے والدین کی خدمت کرتی ہے اس طرح یہ بھی آگے بڑھ کر اس کے حصے کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کر اس کے حصے کے کام کرنے کی کوشش کرتی ہے اس طریقے سے عزت اور آفیت کے ساتھ گھر گلزار بن جاتا ہے اور اگر دونوں کھینچے کھینچے رہیں اور تول تول کر حق لینے کی کوشش کریں اور ہر وقت یہی بات چلتی رہے یہ تیرا حق تھا وہ میرا حق تھا تو پھر گھر نہیں چلا کرتے جس طرح کی تمہاری معیشت ہے جس طرح کی تمہاری طاقت ہے اس طرح کا گھر اس کو لے کر دو جہاں خود رہتے ہو وہاں اس کو رکھو اور ان کو تانگ نہ کرو ان کو تانگ نہ کرو کہ وہ بھاگ جائے اسی طرح عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت کا حق دیا ہے اسلام سے پہلے خود اسلام کے درمیان زمانے میں بھی عورت کو وراثت کا حق نہیں دیا جاتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کی آیات نازل کر کے عورت کو وراثت کا حق دیا بظاہر بھائی سے وہ آدھا حصہ لیتی ہے لیکن کتنے ایسے موقع ہیں عورت کے تقریباً انیس مسائل ایسے ہیں جن میں عورت مرد سے زیادہ حصہ لیتی ہے بعض مقامات پر مرد زیادہ حصہ لیتا ہے بعض مقامات پر عورت زیادہ حصہ لیتی ہے خاون پر سارے گھر کو چلانے کی ذمہ داری ہے پیسے کی ذمہ داری ہے اس لیے بھائیوں میں بھائی زیادہ اور بہن آدھا حصہ لیتی ہے لیکن کئی ایسی صورتیں ہیں جن میں عورت زیادہ حصہ لیتی ہے ہمارے معاشرے میں یہاں بھی بہت زیادہ عدم توازن پایا جاتا ہے بیٹی کی شادی کے لیے سب بھائیوں نے مل کر کوشش کی اور قرضہ بھی اٹھا لیا بہنوں کی شادی کی بھائیوں نے نہیں کی اور ابا اب بہت ہو گیا وراثت ہے نہیں وہ سارا ان پر لگا لیا ان کے لیے قرضہ یہ بھی زیادتی کی بات ہے کہ سارا مال بہنوں پر لگا دیا اور ان کے لیے قرضہ چھوڑ گیا اور یہ بھی زیادتی کی بات ہے کہ بہنوں کو کی شادی کر دی کہا یہ کافی ہے اب ساری وراثت کا حصے دار بیٹوں کو بنا دیا یہ بھی زیادتی کی بات ہے تو میرے عزیز بھائیوں جتنا قدر آپ اپنا اپنے مال کا اندازہ لگاؤ جتنا قدر ہر بچے کا حصہ بنتا ہے اس کے مطابق اس پر خرچ کرو ایک کو دوسرے پر ترجیح نہ دو اولاد کو برابر رکھنا اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے کتنے لوگ اپنے والد کرنے تک پہنچ جاتے ہیں کیونکہ وہ زیادتی کرتا ہے وہ ترجیح دیتا ہے ایک کو دوسرے پر اور کتنے وہ لوگ ہیں جو اپنے بیٹوں کے نام اپنی جائیداد لکھ دیتے ہیں بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں یہ بھی بہت بڑی جاتی کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حق دیا ہے ہمیں بھی ان کو اپنا حق دینا چاہیے اور جیسے مرد کو طلاق کا حق اللہ نے دیا ہے ایسے عورت کو خلو کا حق دیا ہے اگر وہ سمجھتی ہے کہ اس گھر میں میں بس نہیں سکتی بہت کوشش کر لی اصلاح کی بڑی کوشش کر لی کوئی شکل نہیں نکلتی تو وہ پھر عدالت میں جائے کسی ناظم کے پاس جائے اور کہہ دے کہ میں میرا میرا نکاح اس سے توڑ دیا جائے وہ اس کا نکاح توڑ سکتا ہے عدالت اگرچہ مسلمانوں کی نہ بھی ہو وہ اس کا نکاح توڑ سکتا ہے اس کو کھلو کہتے ہیں اس کی عدت ایک مہواری ہوا کرتی ہے اسی طرح عورت کے حقوق میں ایک یہ بھی حق ہے کہ اگر کسی کی عورتیں ایک سے زیادہ ہوں وہ ان میں انصاف کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی قیامت والے والد آئے گا اس کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں اور وہ ایک کی طرف زیادہ مائل تھا دوسری کی طرف توجہ نہیں کرتا تھا وہ قیامت مطالعہ دن آئے گا اس کا ایک حصہ مفلوج ہوگا اسی طرح مائل ہوگا جیسے وہ دنیا میں مائل ہوا کرتا تھا تو یہ زیادتی کرنا انصاف نہ کرنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے اور جہاں ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت دی وہاں یہ پہلے شرط لگائی کہ اگر تم عدل کر سکتے ہو تو شادیاں کرو فن خف تم اللہ تعادل الفاہدہ اگر تم ڈرتے ہو کہ نہیں عدل کر سکو گے تو پھر ایک رکھو اب یہاں ایک بات یہ بھی سمجھ لیں کہ عدل سے کیا مراد ہے عدل کا معنی یہ نہیں کہ ایک بڑی ہے وہ دو روٹیاں کھاتی ہے ایک چھوٹی ہے وہ ایک کھاتی ہے تو عدل کا مطلب دونوں کو ایک ایک ہی دینی ہے ایک کا کپڑا چھ میٹر لگتا ہے دوسری کو سات لگتا ہے تو نہیں نہیں چھ ہی دینا ہے ورنہ عدل کے خلاف ہو جائے گا یہ عدل کا معنی نہیں ہے اوقات کار کی تقسیم گھڑی کو دیکھ کر اتنے گھنٹے تیرے اتنے اس کے یہ عدل کا معنی نہیں ہے عدل کا مطلب کیا ہے فرمایا وَلَن ان النساء میں تمہارا رب ہو کر کہتا ہوں کہ تم عورتوں میں عدل پورا پورا کر نہیں سکتے فلاح امیل اوکل میل بالکل نہ جھک جانا ایک طرف فتح دروہا کل ملا اور دوسری بالکل معلق ہو کر لٹکی ہوئی ہو کر رہ جائے نہ وہ تیری بیوی اور نہ غیر بیوی نہ وہ کہ تیری غیر کے کسی اور سے شادی کر سکے اور نہ وہ تیری کے اس کی طرف توجہ کرے ایسا نہ کرنا بالکل واضح طور پر مائل نہ ہو جانا یہ عدل کا معنی ہے رات سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری بیویوں کے پاس جاتے کانا یتوف والا نشائے ہی یدور والا نشائے ہی روزانہ سب بیویوں کی خیر خائی کرتے سب کا حال و پوچھتے لیکن جب آرام کرنا ہوتا تو وہاں جا کر آرام کرتے جس کی باری ہوتی بس اوقات ایک بیمار ہے دوسری ٹھیک ہے اس کو زیادہ وقت ہسپتال میں دینا پڑ جاتا ہے وہ کہے جی تو کہ اگرچہ تو بیمار ہے لیکن اس کا ٹائم شروع ہو گیا میں جا رہا ہوں ایسا نہیں ہے جب اللہ نہ کرے وہ بیمار ہوگی تو اس کے ساتھ ایسا شروع ہو جائے گا کھانا کھانے کا معیار ایک رکھنا ہے کپڑے کا معیار ایک رکھنا ہے دل کے میلان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت باقی بیویوں نے حضرت فاطمہ کو بھیجا کہ جاؤ جا کر کے اپنے ابا سے کہہ دو کہ یہ زیادتی کی بات ہے کہ آپ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں فرمایا بیٹی ان کو کہہ دو کہ اللہ بھی اس دن وہی کرتا ہے جس دن میری اس کے پاس باری ہوتی ہے اللہ بھی اللہ کی وہی بھی اس دن آتی ہے جب میری باری عائشہ صدیقہ کے گھر میں ہوتی ہے رضی اللہ عنہ, عنہ, عنہ دل کی محبت کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا لیکن اپنے نے رویے کے ساتھ کوشش کرنا کہ بیویوں میں عدل کرو یہ بیویوں کا حق ہے اور اگر بالکل مائل ہی ہو جائے اس کو بالکل چھوڑ ہی دے تو یہ زیادتی کی بات ہے ایسا کرنے والا قیامت والے دن مفلوج جسم کے ساتھ آئے گا تو میرے عزیز بھائیوں اللہ تبارہ و تعالی عورتوں کا بھی رب ہے مردوں کا بھی رب ہے بیٹے کا بھی رب ہے باپ کا بھی رب ہے اس نے اولاد کے بھی حقوق رکھے ہیں والدین کے بھی حقوق رکھے ہیں خاوت کے بھی رکھے ہیں بیوی بی کے بھی رکھے ہیں اور جو اسلام کے علاوہ اور کوئی عزم لے کر آئے گا وہ لا محالہ ظلم اور زیادتی والا طریقہ ہوگا رب دل جلال سب کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارہ و تعالی ہم کو بھی ان چیزوں کا خیال رکھنے کی اور ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ علوم